اللہ بھائی اللہ خیرہ <تصفح> الحمد اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ حبیلام علیکا اللہ و علی ومولانا محمد وبارک وسلم سلام یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا, سیدی یا, مکی یا مدنی یا یا یا یا سپارہ اللہ اللہ ہے سورہ ارد شریف آیت نمبر آٹھ سے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے آیت نمبر آٹھ میں رب پاک فرما رہا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیئن عندہ بمخدار ترجمہ کنزل ایمان اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے تو ظاہری ترجمہ بالکل واضح ہے اور اللہ تبارک کا پتہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی مادہ کے پیٹ میں ند ہے مادہ ہے یا ایک ہیں یا زیادہ ہیں کتنے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر ارشاد فرمایا کہ پیٹ جو کچھ گٹتے بڑھتے ہیں یعنی مدت میں کس کا حمل جلد وضع ہوگا کس کا دیر میں حمل کی کم سے کم مدت جس میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکے چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سال یہی حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ سجیبا ربیع اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور اسی کے حضرت امام اعظم ابو حنی خا اللہ علیہ قائل ہیں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا کب بھی تعم الخلت اور ناقص الخلقت ہونا مراد ہے واللہ تعالی عالم اور ہر چیز کے پاس ایک اندازے سے ہے اندازے سے مراد یہ ہے کہ اس سے گھٹ بڑھ نہیں سکتی اللہ تبارک کا بطالہ جانتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ کس نے کتنے دیر تک اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ رہنا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر عالیم الغبی و شہادت کبیر المتعل ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا یعنی ہر نقص سے منزہ یاد رکھیے علامہ حسین بن محمد راغیب اصفہانی علیہ رحمان لکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز آنکھوں سے چھپ جائے تو اس کو غیب اور غائب کہتے ہیں غائب کا لفظ ہر اس چیز کے اس لیے استعمال اس ہوتا ہے جو انسان کے علم اور اس کے حوال سے غائب ہو ہونے مجید میں ہے سورہ نمل شریف کی آئت نمبر پچہتر جس کا مفہوم اور آسمان اور زمین میں جو بھی چھٹی ہوئی چیز ہے وہ کتابیں مبین لوح محفوظ میں مذکور ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اللہ کا کو تمام موجودات واجبہ ممکنہ اور معدو ممکنہ اور ممتاح کا علم ہے اور امام الحرامین نے کہا کہ اللہ کا کو غیر متناہی چیزوں کا علم ہے اور ان غیر متناہی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متناعی وجوہ علم ہے اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحما فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کسی علم کی حضرت اضر و جل سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حسر اور اس کے غیر سے مطلق نفی چند وجہ پر ہے اول علم کا ذاتی ہونا کے بذات خود بے عطا غیر ہو ذنا اعلیٰ و جارحا بدبیر و, و فکر و نظر و ان فعال کا اصلاً محتاج نہ ہو سو علم کا سرمدی ہونا کے ہو چہارم علم کا سلب ممکن نہ ہو علم کا ثواط و استمرار کے کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر تبدل فرق تفاوت کا امکان نہ ہو اور ششم علم کا اقصا غائب کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات ذاتیات آراز احوال لازمہ مفارکہ ذاتیہ اضافیہ ماضی کی سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر شہ پر محیط ہے سورہ راج کی دسویں عائد ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے سوا بالنہار برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راک چلتا ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی غیب اور شہادت اور مففی اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس آیت میں فرمایا خاص کوئی شخص آہستہ سے بات کرے یا زور سے بولے وہ رات کو چھپا ہوا ہو یا دن میں سب کے سامنے اپنے راستے پر جا رہا ہو اللہ کے علم میں سب برابر ہیں اور اس کی دلیل پہلی آیت میں بیان فرما دی کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادت کو جاننے والا ہے حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لوگ کسی بات کو اپنے دلوں میں چھپا لیں یا زبان سے اس کا اظہار کر دیں اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور حضرت مجاہد نے کہا کہ کوئی شخص رات کے اندھیروں میں چھپ کر برے کام کرے یا دن کے اجالے میں سب کے سامنے برے کام کرے اللہ کے علم میں برابر ہے یعنی اللہ تعالی جانتا ہے یہ گیارہویں آیت مقدسہ ہے لہو مقی بات مم بین خلف ہی مرد گلو له وما لہو من دون مال آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کے حکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں اس آیت مقدسہ میں نے نے فرمایا ہے کہ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم نے فرشتے نوبت با نوبت آتے ہیں رات اور دن میں اور نماز فجر اور نماز اثر میں جمع ہوتے ہیں نئے فرشتے رہ جاتے ہیں اور جو فرشتے رہ چکے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے پایا اور نماز پڑھتے چھوڑا سبحان اللہ تو یہ فجر اور اثر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی کا معاملہ ہوتا ہے لہذا جماعت سے نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور جن پر نماز جن پر جماعت واجب نہیں ہے جیسے اسلامی بہنیں ہیں یا جو معذور ہیں ان کو کم سے کم نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے تو فرمایا کہ بحق خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں حضرت مجاہد نے کہا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر معمور ہے جو سوتے جاگتے جن و انس اور سرمودی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ستانے والی چیز کو اس اسے روک دیتا ہے بجر اس کے کہ جس کا پہنچنا مشیت میں ہو یعنی جس جو تقدیر ہے ظاہر ہے وہ تو اس کو نہیں روکے گا لیکن باقی اشیاء سے وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے تو قرآن کی سائے سے معلوم چلا کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں یعنی معاصی میں مبتلا ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو کر اور جب کسی قوم سے برا ہی چاہے یعنی اس کے عذاب یا ہلاکت کا اللہ ارادہ فرمائے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں یعنی جو اس کے عذاب کو روک سکے تو اللہ تعالی کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ ارادہ فرمالے کہ میں نے فلاں قوم فلاں بستی پر اپنا جو ہے وہ عذاب نازل کرنا ہے تو دیکھیے اس آیت مقدسہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں مراد کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کو آزادی سلامتی استحکام خوشحالی عقیت کی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ نعمت ان سے اس وقت تک سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ کی مسلسل نافرمانی فرمانی کر کے اپنے آپ کو اس نعمت کا نا اہل ثابت نہیں کر دیتی اللہ کا فرماتا ہے سورہ انعام کی نمبر ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ان قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر دار بارش نازل کی اور ہم نے دریا بنائے جو ان کے باغوں کے نیچے سے بہتے تھے بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بار بار اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا ایک وقت تھا جب ایشیا افریقہ اور یورپ تین بر اعظموں کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی نا اہلی سے ان حکومتوں کو اور اللہ کی ان عظیم نعمتوں کو گنوا دیا اسپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی لیکن انہوں نے اپنی رنگا رنگ عیاشیوں رقص و سرور کے محفلوں شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی سلامتی اور استحکام کو غرق کر دیا انہوں نے اپنی قومی اتحاد اور مرکزیت کو توائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا اور اب پورا اسپین عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں گھرناتا اور قرطبہ نے بڑے بڑے نامور اسلام کے اس پیدا کیے قاضی ایاز عمد امام ابن عبد البرف علامہ ابو العباس قرطبی علامہ ابو عبداللہ کر تبی علامہ ابئی علامہ سنوسی قاضی ابو بکر ابن العربی اور علامہ باجی یہ سب بہت پائے کے محقق تھے تفصیل حدیث اور میں ان کی عظیم اور زخمی تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں جن کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہو رہا تھا تو جب ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سوچ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ان کے مقابل ان کے مساطب ان کے مدارس اور ان کی مساجد ویران ہو چکی ہیں ماضی بریف کی تاریخ کا ذکر چھوڑے غریب کے حالات کو دیکھیں ہم نے اسلام کے نام پر یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا اللہ تعالی نے ہم کو آزادی سلامتی اور استحکام کے, کے ساتھ اقتدار ادا فرمایا اور اللہ کا قانون یہ ہے سورا حج کی آئس نمبر اکتالیس ہے کہ ان لوگوں نے اگر ہم زمین پر اگر ہم زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے جس وعدہ اور جس نعرے سے یہ ملک مانگا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرتے اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے لیکن جب چوبیس سال تک انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا علیہ السلام کو نافذ کرنے کے بجائے حکام سے لے کر عوام تک سب اللہ کی نافرمانی میں دن رات, دن رات مشغول رہے تو اللہ تعالی نے ان سے آدھا ملک لے لیا اب باقی آدھا ملک بھی اندرونی اور بیرونی خطرات کی زد میں ہے لوٹ خزوٹ قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہے دشمن ہماری سرحدوں پر اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے دستوں غریباں ہیں اور انارکی کی اور لاقانونیت کا دور دورہ ہے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عوام اسلام کے احکام پر عمل کریں اور یہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اسلامی حدود اور دیگر احکام کو جاری کریں اور اللہ ان باقی ماندہ پاکستان کو سلامت رکھے آمین میرا نب الشاد فرما رہا ہے سورہ رات کی آئت نمبر بارہ ہو ری کو مل برقم آؤں و یونشی اس وقت وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو اور بالی بدلیاں اٹھاتا ہے اللہ اللہ کہ اس سے گر کر نقصان پہنچانے کا خوف ہوتا ہے اور بارش سے نفع اٹھانے کی امید یا بازوں کو خوف ہوتا ہے جیسے مسافروں کو جو سفر میں ہوں اور بعضوں کو کے فائدے کی امید جیسے کہ کاش کار وغیرہ تو یہاں اللہ تعالی نے بجلیوں کا ذکر فرمایا ہے دیکھیے اس سے پہلے آئت میں اللہ تعالی نے ڈرایا تھا کہ وہ انعام بھی عطا فرماتا ہے اور اگر اس کے انعام کی قدر نہ کی جائے اور اس کا شکر نہ ادا کیا جائے تو وہ اس انعام کو واپس لے لیتا ہے اور مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد اللہ فعالہ نے شاید کا ذکر فرمایا اس میں اللہ کی قدرت اور حکمت پر دلیل ہے اور اس میں بعض اعتبار سے نعمت اور احسان کا ذکر ہے اور اس میں بعض لحاظ سے اس کے قہر اور عذاب کا بھی ذکر ہے برق اس روشنی کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں میں چمکتی ہے اور برق کے ظہور میں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ بادل پانی کے مرطوب اجزاء اور اجزائے ہوائیا سے مرکب ہوتا ہے اور اللہ کا و تعالی اس سے برف پیدا کرتا ہے جو اجزائے نالیا پر مشتمل ہوتی ہے اور پانی سرد اور مرطوب ہے اور آگ گرم اور خشک ہے اور سرد اور سرد اور مرطوب گرم اور خشک کی زد ہے اور ایک زد سے دوسری جد کو پیدا کر دینا یہ اللہ تبارک کا مطالعہ کیا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک زد سے دوسری جد کو وجود میں لے آئے جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو کسانوں کو بارش کی امید ہوتی ہے اور یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ان پر بجلی نہ گر جائے اور ان کو جلا کر خاک نہ کر دے اسی طرح کبھی بارش سے لوگوں کو اپنی فصلوں کی نشو اور نفع کی امید ہوتی ہے اور اسی بارش سے بعض لوگوں کو زرع اور نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ ہر حادث ہونے والی چیز کا یہی حال ہے بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے اور بعض کو زر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تیرہ ہے شَدِيدُ الْمِحَالِ اور سراحتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بیچتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے تو راج اس آواز کو کہتے ہیں جو اجسام سماویہ کی رگڑ کی وجہ سے بادل کے درمیان سے سنائی دیتی ہے یعنی جب دو بادل ٹکراتے ہیں اور ان کی رگڑ سے ہوا جل جاتی ہے تو گرج اور چمک پیدا ہوتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یعود آئے اور انہوں نے کہا اے ابو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ راگ کیا چیز ہے تو فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے اور وہ جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہم ہمکاہتا ہے انہوں نے پوچھا کہ اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا یہ کہ ترمیدی شریف کی حدیث جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور اس سے متعلق کچھ اور بھی تفصیل ہے جو کہ ہم آپ کو سورہ راگ کے تعارف میں پیش کر چکے ہیں اور امید ہے کہ اگر ذہن میں ہوگی تو بات واضح ہو چکی ہوگی میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چودہ لہو دعوت دعوت اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے تو اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہر جب نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بٹکتی پھرتی ہے اللہ اکبر حفاظت میں اللہ تعالی نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال اس سے شخص سے دی ہے جو پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے حالانکہ پانی اس تک نہ پہنچے مفسری نے اس تفصیل کے حسب ذیل تین محمد بیان کیے ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور اپنے منہ سے پانی پینے پر تاجر نہ ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کی طرف اشارہ کرے تاکہ پانی اس تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ دور سے پانی از خود اس کے منہ میں تو نہیں پہنچ سکتا اور حضرت جب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک پیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے پھر خارج میں اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی کو اپنے منہ تک پہنچائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پانی کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتا اور پانی سے مراد اس آئے میں کنواں ہے اب اگر کوئی شخص بغیر رسی اور دوڑ کے اپنے ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک آ جائے تو ظاہر ہے پانی نہیں پہنچے گا یہ تنصیل کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں سننے دیکھنے جاننے اور کسی کی فریاد تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے پانی پیاسے کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کی فریاد کو سن سکتا ہے نہ از خود پیاسے کے منہ تک پہنچ سکتا ہے کسی طرح بت کسی کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد سن سکتے ہیں نہ کسی کی فریاد پر پہنچ سکتے ہیں تو جس طرح پانی کسی پیاسے کی پکار پر نہیں پہنچ سکتا اسی طرح اللہ کے سوا یہ کافر جن بتوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے پھر یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو تو کفار اور مشرقین بھی خلاف عقل گردانتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بے جان بتوں کو جو یہ اپنی حاجات میں پکارتے ہیں اور ان سے مدد کے تعریف ہوتے ہیں اس کو یہ خلاف عقل کیوں نہیں قرار دیتے دیکھیے جی ہم نے اس آیت کے ترجمہ میں قوسین میں بطور حقیقی حاجت روا کی قید لگائی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے اور اگر ان کو یہ سمجھ کر پکارا جائے کہ وہ غیر مستقل ہیں اور اللہ کی جیوی طاقت اور اس کے ہزن سے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ جائز ہے اور باطل اور شرک نہیں ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے مصنف کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رامن کا طین کے علاوہ اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے اے اللہ کے بندو تم پر ازبا رحم فرمائے میری مدد کرو مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شوقانی نے لکھا کہ اس حدیث کے راغی صفا ہیں اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہ آتے ہوں جیسے فرشتے اور تالخ جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ جب سواری کا پاؤں پھسل جائے یا وہ بھاگ جائے تو انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے یہ اس کی کتاب ہے تو حفت الزاک سفر نمبر دو سو دو جس میں یہ لکھا ہے اور بہرحال اس سے متعلق گفتگو کافی طویل ہو سکتی ہے اور اس, اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے مانگنے کی تفصیل بیان ہو سکتی ہے یاد رکھیے اللہ تعالی ہی سے مانگنا چاہیے اور جو انبیاء و اولیاء سے مدد حاصل کرتا ہے وہ بھی رب ہی سے مدد حاصل کرتا ہے اس موضوع پر چونکہ اکثر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں لہٰذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 15 ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام تو جتنے بائک اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سے مطلب یہ درخواست ہے کہ وہ مطلب یہ چونکہ آیت سجدہ تھی جس کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو وہ سجدہ تلاوت ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی کرنا چاہیں تو ابھی سجدہ تلاوت کر لیں ورنہ بعد میں کر لیں تو وضو وغیرہ فرما کر یہ سجدہ کرنا واجب ہے لہذا یہ جتنے بھی اس وقت مجھے آپ اسلامی بھائی یا بہنیں سن رہے ہیں یہ چونکہ آئے کے سجدہ تھی تو آپ ضرور ضرور سجدہ جو ہے وہ کر لیجیے گا اب میری ساحد کا جو ہے وہ شند مطلب چند مانا اس के کے تقسیمی طور پر عرض کرتا ہوں دیکھیے سجدے کا معنی ہے توازو اور تزلختیار کرنا کسی کے سامنے جکنا اور عزت کا اظہار کرنا اور عرف میں اللہ کے سامنے تزلد الختیار کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کو سجدہ کہتے ہیں انسان حیوانات اور جمادات سب کے لیے سجدے کا لفظ استعمال ہوتا ہے سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ اختیاری ہے یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور اسی پر ثواب مرتب ہوتا ہے اور سجدے کی دوسری قسم نزائی سجدہ ہے سجدہ تخریر اس کو کہتے ہیں تو اس آیت میں سجدے کا معنی یا لغوی ہو آواز اور یا اصطلاحی ہوگا یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس لحاظ سے آیت کے متعدد محمل ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ مطلب سجدے کرنے کی توقع عطا فرمائے پرانے مجید میں پہلا سجدہ تلاوت سورہ اعراف کے آخر میں ہے اور سجدہ تلاوت کی تعداد اور اس کے حکم کے متعلق جو ہے وہ ہم پہلے بھی عید کر چکے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو چودہ سجدے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرا ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو اور تم سجدہ بہت سجدے میں بہت دعا کیا کرو اور اس حدیث کی قائد میں قرآن کریم کی شاید سے ہوتی ہے رب اور سجدہ کر اور ہم سے قریب ہو جا حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا میں نے عرض کی کہ مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ خاموش رہے میں نے پھر سوال کیا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسرت سے سجدہ کیا کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آگاہ سجود کے جلانے کو اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے یہ بھی فرمایا کہ بندے کا جو حال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لوتھڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کفروت کے ساتھ سجدے کرنے کی صوفی رفیق ادا فرمائے آمین چنانچہ ارشادے خداوندی ہے ایت نمبر 16 ہے ایت نمبر 16 سورہ راہ شریف میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اول مربو السماوات والارض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستبه الأعمى والبصير أم هل تستبه الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ترجمہ کنز المان تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا تم خود ہی فرماؤ اللہ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بلا برا نہیں کر سکتے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے سبحان اللہ اس سے پہلے آیت بھی اللہ قبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدارز ہے یعنی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کے احکام کی تاز کر رہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بت پرستوں کے حب کی طرح متوجہ ہوا اور فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے پھر خود ہی کہیے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے کیونکہ کفار ان بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ ہی کا رب ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ جب تم مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ ہے اور شخر تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو اپنا مددگار کیوں بنا رکھا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کے مالک نہیں ہیں تو بہرحال یہاں پر یہ درش جو ہے وہ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے لباس خزر میں یہاں سینکڑوں رہ بھی ہیں جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر شروع اسلام سے اسلام کو مٹانے اسلام میں ریشہ دوانیاں کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہے اس دور میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے ہر مسلمان کو آمین آئے نمبر سترہ ہے ارشاد خداوندی ہے انزل من السماء ماءا فصارت اواديا بقدر بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وممنا يوقدون عليه في النار بطئا خاليا دين او مذاعن زبد مثل كذلك يدرب الله الحق والباطل فام الزبد فيذهب خجفاء اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دہاتے ہیں جہنا یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھاتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے تو جاگ تو جل کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے سبحان اللہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مومن اور کافر اور ایمان اور کفر کو نابینا بینا اندھیرے اور روشنی سے تجبی دی تھی اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال دی ہے اس میں پانی اور جھاگ کا ذکر فرمایا کہ وادیوں میں پانی بہتا ہے اور وہ پانی وادیوں کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتا ہے اور اس میں جو خس و خاشاک ہوتا ہے وہ جھاگ اور بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے اور بہت جلد فنا ہو جاتا ہے اسی طرح جب سونے چاندی پیتل اور دیگر ماگنیات کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کا میل کچیل ان کی مائے سطح پر جھاگ اور بلبلوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جلد ظائل ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی کبریائی جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی نازل فرمایا جو قرآر مجید میں ہے اور یہ پانی بندوں کے دلوں کی وادیوں میں نازل فرمایا قرآن مجید کو پانی کے ساتھ تشدح دی کیونکہ پانی حیات دنیاوی کا سبب ہے اور قرآن مجید اخروی حیات کا سبب ہے اور وادیوں کو بندوں کے دلوں کے ساتھ تشلیح دی کیونکہ جس طرح وادیوں میں پانی مستقر ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے دلوں میں انوار قرآن اور مضامین قرآن جگہ پاتے ہیں اور جس طرح بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں اور بعض کشادہ اور ان کی گنجائش اور وقت کے اعتبار سے ان میں پانی ہوتا ہے اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور ان کی نجاست اور ان کی قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن مجید کے مضامین اور انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور جس طرح پانی اور پگلے ہوئے معدنیات کی مائع سطح پر خسو خواشاک اور ان کا میل کچیل جہاز کی صورت بھی ان کی سطح پر آ جاتا ہے اور جلد ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن کے مضامین میں شو شکوک کو شبہات ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانات سے جلد زائل ہو جاتے ہیں اور عقائد اور احکام میں شرعیہ کی تصریحات اور ہدایات اور ان کے نکات باقی رہ جاتے ہیں یہ اس مثال اور تشبیح کی تقریر ہے جس کو سب سے پہلے صرف امام راضی نے بیان کیا ہے اور بعد کی مفسرین نے اسی تقریر سے استفادہ کیا میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے عائد نمبر اٹھارہ ہے سورہ اراد للذين لربهم حال جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ کیا ہی برا بچھونا اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے مومنوں اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی جیسا کہ گزشتہ دو آیتوں میں آپ نے سنا اور اس آیت میں اللہ نے مومنوں اور کافروں کی اخروی احوال بیان فرما دیے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور توحید رسالت تقدیر قیامت مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لے آنے ان کے لیے نیک انجام اور نیک انجام سے مراد خالص منفعت جو ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے خطرات سے خالی اور ان کے لیے رب نے جو ہے وہ بہت نعمتیں عطا فرمائیں اسی طرح جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا کی تمام چیزیں اور ان اتنی اور بھی اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے میں دے دیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے یہ عتحد کا سینٹرل آئیڈیا ہے اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اطاعت کی توفیق رفیق تع فرمائے آمین آمین آمین, آمین اللہ ہم ثم آمین وما علینا اللہ تو الحمدللہ للہ آیت نمبر آٹھ سے اٹھارہ تک ہم نے درس قرآن سماعت فرمایا اور تیرہویں سپارے کا نصف بھی مکمل ہوا نصف تیرواں سبارہ ہو گیا ہے باقی نصف باقی ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم چار پانچ دنوں میں یہ بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ شاء تعالی تو کل عائد نمبر انیس سے ہم نے انشاءاللہ شاء و قبارکہ پھر درست قرآن کا آغاز کرنا ہے زندگی رہی اور اللہ نے توفیق رفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ و توالیٰ ناب شریف کلیف فرمانے سے قبل آپ تمام بالیوں سے میں دعا کی درخواست کروں گا ہمارے روم میں گرین ریڈ ہنڈریڈ بائی ماشاءاللہ اللہ اسے روم کی رونق ہیں آپ تمام بھائی ان سے واقف ہیں گزشتہ دنوں ہمارے گرین ریڈ ہنڈریڈ بھائی کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی ہوا آپ اس سے بھی واقف ہیں ابھی ہمارے گرین ریڈ ہنڈریڈ بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی آغا نزید لاہور میں شدید ترین بیمار ہیں بلکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی وقت ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں آپ تمام بھائیوں سے دعا, دعا کی درخواست ہے گرین ڈنڈ ہنڈریڈ بھائی نے کی ہے اور ان کے وکیل کے طور پر میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں میں بھی دعا گو ہوں آپ بھائی بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گری لڈ ہنڈڑ بھائی کے بھائی کو جو ہے وہ شفا کاملہ ملا نافعہ آ نصیب فرمائے آمین اور اگر اللہ تعالی کے علم میں ان کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اور انہوں نے ابھی دنیا سے جانا ہے تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ انہیں موت نصیب فرمائے آفیت والی خیریت والی اپنے محبوب علیہ السلام کے جلووں میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی خیرات جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اللہ وہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی ایمان کی دولت ایمان کامل ایمان کی دولت انہیں نصیب فرمائے اور قبر میں بھی اللہ انہیں مسلمان رکھے تو اللہ سے شفا کی دعا ہے اور اگر اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ابھی دنیا سے جانا ہے تو ایمان کی سلامتی کی دعا ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے گریڈ انڈڑ بھائی بہت پریشان ہیں والدہ کی جدائی ان کو ابھی چند دن ہوئے ہیں اور ابھی بھائی ان کے بہت بیمار کچھ اور پریشانیاں بھی ان کو لاحق ہیں آپ تمام بھائی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی تعالیٰ گرینڈ بھائی کو صبر کی کافی قطع فرمائے ان کے والدہ ماجدہ کی صبر کو گلے گلزار بنائے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار رحمت میں اعلیٰ اور بہتر مقام عطا فرمائے اور ان کے بھائی کو بھی شفائے کاملہ نصیب فرمائے اور کامل ایمان بھی نصیب فرمائے آمین آمین جزاکم اللہ ملان تو دل میں مدینہ نعت شلی فلے فرمائیں انشاءاللہ اس کے بعد سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاءاللہ درس ہوگا آپ تشریف لائیں